الحمد اللہ رب المین و سولا وسلام علیٰ سید مور سلیم بسم اللہ علی کا رسول اللہ سلام علی کا حبیب اللہ السولا و سلام علی کابی الله ولا علی آل حابی قیا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ہفتہ واری سلسلے جو ہر اتوار کو ہوتا ہے احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور الحمد وجل اس سلسلے میں جیسا کہ معمول ہے کہ تجارت سے متعلق کاروبار سے متعلق صنعت و حرفت سے متعلق اور مالی معاملات کی جو لین دین ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں جن معاملات پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ فورم ہمارا اسی مقصد کے لیے ہے اور الحمدللہ عزوجل اس کے لیے مدنی چینل کی اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے اور آپ جو ہے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعے بھی اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ممکنہ صورت میں ہم انہیں سلسلے میں شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی ازغر اتاری مدنی مدل علی ان شاء اللہ مفتی صاحب سے شرحی رہنمائی لے کر آپ کی طرف بڑھائیں گے ان شاء اللہ آپ کی بھی شامل کریں گے پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ وکلا بقبر ملکن بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر مبارک پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے آتا اسماء الخلا کہ جس کو یہ صلاحیت دیے کہ وہ تمام مخلوقات کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے فلاحیہ فلانی فلان قد صلی علی کا پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درج پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلاں بن فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے سلدو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تاخیر بڑھیں گے آپ کی کالز کی طرف اور شامل کریں گے سلسلے میں پہلی کال اور پھر چلیں گے ان شاء مفتی صاحب کی طرف دی کال دیجیے میرا مفتی صاحب بھی مارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر مسجد کی پہلی انتظامیہ نے کوئی بلب وغیرہ یا پنکھے وغیرہ لگوائے ہیں اب وہ پنکھے وغیرہ یا بلب وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو نئی انتظامیہ ہوئی ہے وہ اس کو نہیں لگواتے اور پرانے بیچ سکتی ہے ٹھیک ہے جی نئی جو انتظامیہ وہ کیا کرتی ہے وہ ان کو ہٹا کر نئے لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی پرانوں کو بیچ کے اور نئے لگا سکتی ہیں رب العالمین علمی والسلام علی سید المبیاء اما بعد اما بہادو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خراب ہو گئے وہ دیکھیے خراب اگر ہو گئے وہ تو اللہ مالا انہیں چینج کیا جائے گا مسجد کو روشن رکھنا اور ضروری جو بلب اور لائٹ ہے اس کا اہتمام کرنا یہ تو ویسے بھی ضروری ہے تو اگر تو وہ خراب ہو گئے تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے خراب نہیں ہوئے تو پھر جدا گانا صورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلی کی حاجت تو نہیں ہوگی جو چیز قابل استعمال ہوتی ہے اسے استعمال میں لایا جائے گا اب مسجد کے جو املاک جو ہیں یہ تو ویسے بھی جو ہے وہ وف کا معاملہ ہے خراب ہو گئی ہے تو اس میں تبدیل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی حضرت نہیں ہے ٹھیک ہے سر مجھ سے بازو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوق ہوتا ہے جیسے گھروں میں تبدیلیاں لوگ کرتے رہتے ہیں رنگ کرواتے رہتے ہیں بلب چینج کر دیے لائٹ چینج کر دی پنکھے چینج کر دیے اور دیگر جو اس طرح کے آئٹم ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس میں جدت آتی رہتی ہے نئے ماڈیول آتے رہتے ہیں نئے ڈیزائنز آتے رہتے ہیں اب کسی نے یہ سوچ کے نئے لگا لیے کہ بھئی یہ تو پرانے ہو گئے کافی قدیم ہو گئے بالخصوص لائٹوں کا اگر معاملہ دیکھیں ہم تو یہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی کارکردگی میں بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے تو اب وہ نئی چیز دیکھتے ہیں ویسے بھی ہیں تو چینج کر لیں تو اگر ایسی صورت دیکھیں اگر لائٹ کم ہو گئی ہے تب بھی اس کا استعمال تو باقی ہے جی جو نسل مسئلہ ہے پہلے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ جی ہے کیا جی مسئلہ اس مقام پر یہ ہے کہ جو چیز کسی نے مسجد کو دی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے چندہ اس سے وہ خریدی گئی چند جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے خریدی گئی تب بھی وہ مسجد کی پراپرٹی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی نے مسجد کو دی, थीक थीक نے دی خاص فرد نے مسجد کو دی ٹھیک ہے تو یہ بھی مسجد کی ملکیت ہو گئی ٹھیک ہے ان دونوں میں بس ایک فرق رہتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ناقابل استعمال ہو جائے تو وہ پھر دینے والے کی ملکیت پر لوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے جبکہ موین شخص ہے مہین شخص ہو پتا ہو ٹھیک تو پھر اس کی اجازت سے جو کرنا وہ کریں گے ٹھیک ہے جبکہ ناقابل استعمال ہو گئی ہو ٹھیک دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد کے چندے کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں تو تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جب ناقابل استعمال ہو گئی ہے تو بیچا جائے گا ٹھیک ہے پہلی صورت میں بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ناقابل استعمال ہو گئی مسجد کے چندے سے تھی تو اب وہ جو ایک ایسی چیز جو اسکریپ بن جائے اس کی جو مالیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بیچا جائے گا اور پیسے مسجد کرنے میں ڈال دیے جائیں گے لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ڈیزائن نئے سے نئے آتے ہیں تو چیز تو قابل استعمال ہے پنکھے بھی قابل استعمال ہیں اور دیگر چیزیں بھی قابل استعمال ہیں لیکن تبدیل کرنا چاہتے ہیں لوگ تو یہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اچھا اس میں بعض اوقات بندہ ایک طرح سے سوچتا ہے ٹھیک ہے ابھی کیوں اجازت نہیں ہے نفیس سے نفیس چیز آنی چاہیے مثال کے طور پر آپ نے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے یا آپ کی والدہ حیات نہیں ہے ان کے سارے سواب کے لیے جنگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کوئی چیز دی ٹھیک ہے ایک بل بھی تصور کر لیں جی ٹھیک یا پنکھا دیا ٹھیک ہے تو آپ کا یہ حق ہے نا کہ وہ استعمال میں آتا رہے اس سے ثواب ملتا رہے ٹھیک اور وہ ثواب میت کو پہنچتا رہے ٹھیک ہے جب تک کرام ہے میں تو یہی چاہوں گا کہ استعمال ہو آپ کا یہ حق ہے آپ کو یہ رائٹ ہے اب اگلے دن کوئی سیٹ صاحب آ جائیں مسجد میں ٹھیک ہے یار یہ اچھا نہیں رہا میں لے کے آؤں گا اپنے پیسوں سے ٹھیک ہے میں ہوں نا تو چینج کر دو چینج کر دو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تو وہ چینج ہو گیا جناب دوسرا آ گیا صحیح تو مسجد چلتی ہے شریعت کے جو اصول ضوابط ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے شخصی رائے پر شخصی پسند ناپسند پر نہیں چلتی ٹھیک تو جس نے دیا تھا اس کا حق متاثر ہوا یہاں پر ٹھیک اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چیز لینی ہوتی ہے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں میں یہ غور فلاں اور کچھ دنوں کے بعد وہ چینج کر دی جاتی ہے صحیح تو اولن تو وہ شرن جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چینج کرنا ایسی چینج مسجد کا معاملہ اور اپنے گھر کا معاملہ دونوں مختلف ہے ٹھیک گھر میں آپ آزاد ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو جو چاہے کریں جائز جو طریقہ ہے وہ اپنا جائز میں استعمال کر سکتے है है है है اس کو اسکریپ پر کے بیچ دیں آپ لیکن جو گھر ہے اس کا معاملہ چوتا ہے مسجد کا معاملہ چوتا ہے مسجد میں جو اصول میں نرس کی ہیں ان کو فالو کیا جائے گا بلب کی لائٹ کم ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ میڑا میں لگانے کے یا مسجد کے برامدے میں لگانے کے آپ اسٹور روم میں لگا دیں ٹھیک مستق کے باتھ روم میں لگا دیں ٹھیک تو یوں استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھیں گے جی محمد شکیل قادری پالیہ شاہ رہا ہوں ہمارے ایک سلاحت بھائی ہیں جنہوں نے ساؤنڈ سروس بنایا ہوا ہے جو کہ مختلف محفلوں میں وہ ساؤنڈ لے کر جاتے ہیں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ ناچ گانوں کی محفلوں میں یا کوئی ایسی محفل جو کہ بد مضبوطی ہو اس میں وہ اپنا ساؤنڈ جا کر استعمال کر سکتے ہیں اللہ برقبیہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود برے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کا استعمال اچھا اور برا رزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ٹی وی کیمرے ہیں یا ایل سی ڈی ہیں یا مائک ہے ساؤنڈ ہے ٹھیک اسے اجرت پر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مالک خود لے کے چلا گیا اور جو چاہے وہ کرے گا صحیح ان چیزوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا ساؤنڈ سسٹم ایسا نہیں ہوتا صحیح. یہ ایل سی ڈی وغیرہ ان میں شاید ہو جاتا ہو ایسا کہ اس نے دے دی اور وہ جو چاہے کرے صحیح. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم والا خود موجود ہوتا صحیح. ہے خود اس کا موجود ہونا وہاں ہوتا ہے ردم اوپر نیچے صحیح. جیسا گانا ساؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آواز اور یوں سمجھیے کہ شادی بیاہ کے اندر جو گانے بجائے جاتے ہیں ان کے اندر اتنی فحاشی آ چکی ہے کہ مطلب نہ جانے دنیا کہاں جا رہی ہے اور ویسے بھی فحشی نہ بھی ہو تو جو میوزک ہے بلا شبہ میوزک جو ہے وہ ایک ناجائز چیز ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی میوزک پلے کرے گا اس پلے کرنے کی وہ اجرت لے گا تو جس طرح کوئی گویہ ہے گلوکار ہے اگر وہ نات پڑے گا تو جائز کام ہے ٹھیک ہے اگر وہ گانا گائے گا تو ناجائز کام ہے اور ناجائز کام کی اجرت لے گا تو بھی ناجائز ہوگا تو اسی طریقے سے چونکہ یہ خود وہاں جا کر سب چیزیں پلے کر رہا ہے ٹھیک سب چیزیں جو فرام کر رہا ہے تو اس کا جو یہ کام ہے یہ جائز نہیں ہے صرف وہی جائز ہوگا جہاں جائز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پرفارمنس پائی جاتی ہے جو ڈلیور ہو رہا ہے میٹر جی وہ شریعت بار سے اگر درست ہے ٹھیک ہے تو تو جائز ہے اگر شریعت بار سے درست نہیں ہے جی تو جائز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ان کا جانا بھی درست نہیں ہوگا کام بھی درست نہیں جی ٹھیک ہے اجرت بھی درست نہیں ہوگی اجرت بھی درست نہیں ہوگی اگلی کال دیجیے میرا نام راہل ہے میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں مفتی میرا سوال یہ ہے کہ بعض کاموں میں اجرت جو ہے دی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے اجرت طے کر لی جاتی ہے کہ فلا کام کی یہ اجرت ہوگی لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اجرت طے نہیں کی جاتی اور بعد میں اجرت دی جاتی ہے یا ترکیب بنا لی جاتی ہے کہ یہ لے لیجیے کیا ایسا کرنا درست ہے دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس کے بجائے پہلے سے اجرت طے کرنا ضروری ہے اس طریقہ کار کو اختیار اگر نہ کیا جائے جو میں نے اس کیا پہلے سے اختیار کرنا ضروری ہے تو پھر مسائل ہوتے ہیں تنازعات ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے شریعت متحرہ نے پہلے سے کرنے کا حکم دیا ہے ٹھیک دی ہے بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کام کی نیت پھیلتی چلی جاتی ہے صحیح مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلمبر بلوایا پانی لیک ہو رہا ہے کتنے پیسے ہو گئے اب اس نے سیوریج سسٹم تھا دیکھنا شروع کیا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی اجرت اور جتنا کام تھا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تو فری انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ جی, یہ کام اب زیادہ بڑھ گیا پہلے اس دائرے میں کام تھا اب وہ نہیں اب زیادہ ہے صحیح تو پھر یہ انڈرسٹینڈنگ کریں اور نئی اجرت مقرر کی جا سکتی ہے ایسی گنجائش ہے لیکن پہلے ایک کام کی اجرت طے کرنا ضروری ہے اب دنیا میں شاید کوئی کام ہو جس کی نوعیت پہلے سے معلوم نہ ہو یعنی اول نوعیت معلوم ہی ہوتی ہے کس कس, قسم کا کام ہوگا کس कس, قسم کا نہیں ہوگا پھر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آ, جیسے فیکٹری وغیرہ کے کام ہوتے ہیں जी. کوئی پیکنگ کر رہا ہے تو کوئی میکنگ کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے تو یہاں پر پیس اجرت مقرر کر لی جاتی ہے کہ بھائی جتنا بھی کام کرو گے پر پیس کے حساب اجرت ملے گی ٹھیک تو یہ اجرت مقرر کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اصل دار ہے کہ کام کے مقابلے میں یا وقت کے مقابلے میں اجرت طے کر لی جائے ٹھیک ہے دو طریقے ہوتے ہیں تو کام کے مقابلے میں اجرت طے کی جائے گی یا وقت کے مقابلے میں کی جائے گی اتنے گھنٹوں جیسے ہم مزدور رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو مزدور کو دہاڑی دیتے ہیں تو اس کو دہڑی دی جاتی ہے وقت پر ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سے تک کام کرے گا اور جو بھی معتدل رفتار اس کے حساب سے کام کرنا ہے اس کو بعض کیا ہوتا ہے کہ کوئی مستری یا ٹھیک کہتا ہے کہ جی بس ہم مکا لیتے ہیں سودا کر لیتے ہیں لمسم میں اور اتنے پیسے ہم لیں گے تو یہ عمل پر ہو جاتے ٹھیک ہے کہ امل دیکھ لیا عمل थीक بیان थीक کر دیا گیا थीक اور थीक عمل کو دیکھ کے انہوں نے مقرر کر لی اب اگر دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر لڑائی جھگڑے کے چانس جو ہے وہ کبھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو بڑی ڈیل ہوتی ہوگی جسے باقاعدہ ڈیل کہا جائے hmm. بڑی کاروباری ڈیل ہے یا جو بھی لین دین ہے اس میں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اجرت پہلے سے طے کر ہی لی جاتی ہو اجرت نہ طے کرنے کا معاملہ ایسا لگتا ہے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا چھوٹے جنہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں تو بہت معمولی سے کام ہیں ان میں زیادہ محسوس ہوتا ہوگا دوسری چیز یہ بھی ساتھ میں رکھنا چاہوں گا کہ اجرت طے کرنے سے کیا یہ مفوم ہے کہ اگر میں کسی سے ڈیل کر رہا ہوں تو میں بولوں بھائی میں اس کتنے دوں گا اس کام کے اتنے دوں گا یا اتنے وقت کے اتنے دوں گا اور وہ بولے ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا یا بعدوں کا ہوتا ہے کہ کام واضح ہوتا ہے اور اس کی اجرت بھی طے شدہ ہوتی ہے اس کی میں مثال ہوں دونوں جیسے ہیر کٹر ہوتے ہیں ہمارے ہیر سلون وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے ان کے ایک فکس ریٹ ہوتے ہیں آبادی کے لحاظ سے یا ان کی جو بھی ڈائنامک ہوتی ہے اس کے حساب سے کہ بھائی اس کے اتنے اس کے اتنے اس کے اتنے اب وہ تیز شدہ ہیں ان کے اس میں کوئی بارگیننگ بھی نہیں ہے اب یہاں جا کے طے کرنا بھی ضروری ہوگا یعنی بچے کے اتنے پیسے ہیں اینجا کروانے کے اتنے پیسے ہیں اور جناب بال کٹوانے کے اتنے پیسے دی دی ہیں ہرمین طیبین میں مکہ شریف میں خاص طور پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں وہاں تو بڑی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے وہ ایز پر کسٹمر جو ہے وہ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں پاروکا تو پندرہ بول دیں گے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آہستہ پانچ ہزار پہ بھی آ جاتے ہیں وہاں یہ بھی لکھے ہوئے جو ہے نا وہ پندرہ یا بیس یا میکسم ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن جو پھر وہ نیچے بھی آتا ہے ایک آدھ دکان پہ مجھے یاد پڑتا ہے اچھا میں نے خراب لکھا ہوا نہیں دیکھا تو وہاں کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں الگ کروانا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں تو جو بھی مسجد آرام سے نکل رہا ہے اور احرام میں ہے تو ان کے نمائندے جاتے ہیں یہ الگ کروانا ہے ہاں جی کتنے پیسے کتنے لیں گے تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے تو اگر کسی نے جا کے دیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی کافی ہے یہ بھی طے شدہ ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے مینیو آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کھائیں گے تو اتنے کا ہے یہ کھائیں گے اتنے کا یہ کھائیں گے اتنے کا کسی نے مینیو دیکھ لیا تو یہ دیکھ لینا کافی ہے اب وہ دیکھ کے آڈر کر رہا ہے تو زم رضامندی پائی جا رہی ہے افریقن کی صحیح یعنی کسی بھی صورت میں واضح ہو جائے واضح ہو جائے اور اتفاق ہو جائے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد عکیل شریف فتاری راوٹ پنڈی سے یاد کر رہا ہوں کا جو سلسلہ ہے اس میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر دو پراپرٹی ڈیلر ہیں جو آپس میں مکانوں کے سودے کرتے ہیں تو اب دو طرف سے جو سودے ہوتے ہیں تو ایک سائڈ کا کمیشن ایک پراپرٹی ڈیلر رہتا ہے دوسری سائڈ کا کمیشن دوسری طرف کا پراپرٹی ڈیلر رہتا ہے اب ان دونوں ڈیلروں کے رابطے کروانے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی ہے جو دو افراد جنہوں نے آپس میں ان دونوں کے رابطے کروائے ہیں اب ان افراد کا کہنا ہے کہ آپ کی جب یہ اگر پراپرٹی میں کوئی ترکیب بن جائے تو اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیں اس بارے میں شریف رہنمائی فرمائیں کیا ان کے ساتھ اس قسم کی بارگیننگ کرنا درست ہے ٹھیک ہے جی بڑا منفرد سوال ہے اچھا سوال جی دیکھیے ایسا ہوتا ہے جی بروکر کے پاس کوئی اور بندہ کام لے کر آتا ہے جی اب جو بروکری کا جو اصول ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ صرف یہ نہ ہو کہ کسی نے فون کر دیا کہ میں فلاں بندے کو بھیج رہا ہوں اس کو پلاٹ چاہیے آپ دلوا دینا ایسا نہیں ہو بلکہ بروکر کے پیچھے جو ایجنٹ ہے وہ اگرچہ ایجنٹ کا کام نہ کرتا ہو اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی عملی کام پایا جانا چاہیے مثال کے طور پر وہ کسٹمر کو ساتھ لے کے چلا جائے ساتھ لے کے چلا گیا ٹھیک ہے اور کہا کہ آپ ہمارے جاننے والا ہے اس کے پاس چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کر لیا کہ اگر میں گاہک لے کر آؤں گا تو مجھے اتنا فیصد آپ کو کمیشن دینا ہوگا ٹھیک ہے تو ساتھ لے کر جانے میں ایک عملی جو ہے وہ ایکٹیویٹی پائی گئی ٹھیک ہے اور بروکروں کے ہاں یہ عرف بھی ہے ٹھیک ہے جو انہیں سودا لا کے دیتے ہیں بروکر ان نیچے والوں کو بھی دیتے, دیتے, دیتے, دیتے ہیں یہ ان کا عرف بھی ہے صرف فون سے کام نہ چلایا جائے عملی ایکٹیویٹی پائی گئی اس کے اندر یا دوڑ دھوپ پائی گئی یا کوئی ایسا معاملہ پایا گیا پیسہ خرچ کرنا وغیرہ یا کچھ کام اس کے ذمہ آ گئے ڈاکومنٹ وغیرہ اس تعلق سے تو بلا شبہ یہ آدمی بھی طے شدہ اجرت کا مستحق ہوگا اس کی گنجائش موجود ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بروکروں کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا تو ان کا یہ پروفیشن نہیں ہوگا اگر پروفیشن ہے تو وہ باقاعدہ اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں بروکرز ٹھیک ہے کہ بھائی دو بروکروں نے مل کے جو ہے وہ ایک کام کے پارٹنر انجام, انجام دیا ہے اور یہ تعلقات عامہ جو ہے اور وہ وسط اتنی آ چکی ہے آبادی کے اندر تو اس میں پھر یہ کنکشنز کام آ رہے ہوتے ہیں ان کنکشنز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیل مکمل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی اجازت ہے صورتیں ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کمپنی ہم دکاندار کمپنی ان میں مال دیتی ہیں کہ اگر آپ یہ مال لے لو اگر آپ چالیس دن کے اندر اندر پیمنٹ کرو گے تو ہم آپ کو زائد پیسے نہیں لگائیں گے اگر چالیس دن کے بعد پیسے دو گے تو ہم آپ کو زائد پیسے لگائیں گے کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یہ سوٹ وغیرہ تو تو نہیں آتا ٹھیک ہے جی مجھ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں انہوں نے کہا کہ چالیس دن کے اندر پیمنٹ کر دی تو اضافی پیسے نہیں دینا پڑیں گے ورنہ اضافی پیسے دینا پڑیں گے اچھا اس کی اپوزٹ صورت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر چالیس دن کے اندر آپ نے پیمنٹ کری تو آپ کو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ورنہ قیمت یہ ہے جو سائل نے پوچھا ہے فی تم اس کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بلا شبہ سودی معاملہ ہے ہمارے ہاں بہت ساری مارکیٹوں میں بابل مدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے خاص طور پر میرے پڑوس میں تو یان مارکیٹ ہے ٹھیک ہے تو یان مارکیٹ والے کیا کرتے ہیں جی ادھار پہ مال چلتا ہے وہاں پہ جی ٹھیک ہے پینتیس دن کی ادھار پہ اتنا مال ہے اتنا ریٹ ہے تیس دن کے ادار پہ مال بیچ دیا اب پارٹی نے پیسے نہیں دیے ٹائم اوپر کر دیا تو ان کے ہاں پینتالیس دن کا بھی ریٹ ہوتا ہے صحیح اب وہ اس پارٹی کو پینتالیس دن کا ریٹ لگا دیتے ہیں بہت ہی لگ جائے گا لگا دیتے थीक ہیں ٹھیک ہے تو جو سودے کی قیمت ہوتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو سودے کے وقت تے ہوتی ہے صحیح وہ مال کی قیمت بنی نا ٹھیک ہے مال کی قیمت بنی جو سودے کے وقت ہوئی ٹھیک ہے وہی قیمت رہے گی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی صحیح. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے سودا ختم ضرور ہو سکتا ہے دی. یہ مال واپس کر دے اور قیمت کا حساب ختم ہو جائے دی. اس کی گنجائش ہے اگر فریق اندازی ہے تو صحیح. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے اور جناب آٹومیٹکلی یہ انہوں نے فارمولا لگا دیا تو اب کیا ہوا جو انہوں نے اضافی پیسے لیے ہیں وہ پیسے لیے ٹائم اور پیریڈ کے صحیح. مال کے پیسے نہیں ہو سکتے بدلے کوئی چیز نہیں مال تو مال کے پیسے تو وہی وہ تھے جو سودے وقتے ہوئے تھے ٹھیک ہے جو اضافی پیسے لیں گے یہ ٹائم اور پیریڈ کے لیں گے ٹائم اور پیریڈ کے پیسے نہیں تو سود ہے تو سودی معاملہ ہے اب اس کا ایک حل ہو سکتا ہے یہ جو ایک لوس گو ہے اپنا کور کرنے اس کا ایک حل ہو سکتا ہے لیکن یہ حل ہر جگہ کام نہیں آئے گا صحیح مثال کے طور پر ان کو پتا ہے پارٹی جو ہے وہ گڑبڑ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے کر دیتی آگے پیچھے کر دیتی ہے ٹھیک ہے پارٹی کو کہا جائے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ مال ہے ٹھیک ہے اور ہم آپ کو یہ پچپن ہزار کا بیچیں گے صحیح ہے یہ عام طور پر بیچتے ہیں پچاس ہزار کا اس سے کہیں یہ مال پچپن ہزار کا بیچیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے وقت پر پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیں صحیح وقت سے پہلے نہیں وقت سے پہلے نہیں ٹھیک ہے وقت پورا وقت جب ہوا اس وقت پر کی ہے تو گنجائش ہے ٹھیک وقت سے پہلے والا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ معاملہ جدا ہے اور میں کسی اور سلسلے میں تفصیل سے بیان کروں گا اللہ نے چاہ سو پورا وقت ہو گیا ٹھیک ہے بچوں کی فیس ہے اسکول کی پینلٹی لگاتا ہے کوئی اب فیس مثال کے طور پر پچیس سو روپے اور ان کو دو سو روپے پینلٹی لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پچیس سو کے بجائے یہ اسکول والا ستائیس سو روپئے فیس تک لے ٹھیک ہے ستائیس سو روپے اجرت ہے ہماری جو ہم سروسز انجام دیتے ہیں اور ہماری طرف سے ایک آفر ہے جن کا جن بچوں کی کارکردگی اچھی آئے گی ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ٹھیک ہے تو 200 روپے کار بہتر دو سو روپئے جو ہے نا وہ اگر کارکردگی بہتر ہے دو سو روپئے ڈسکاؤنٹ دے دے صحیح یہ پہلو تو موجود ہے لیکن یہ ایک, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انفرادی طور پر دونوں سمجھدار ہوں دونوں سمجھتا ہوں کیا ہو رہا ہے بغیر اس پہ عمل کر سکے تو ہو سکتا ہے ورنہ عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کاروبار کے اندر اتنی تیزی ہے بندہ ایک دفعہ مسئلہ سیکھ لیتا ہے پھر میں پتا نہیں ہوتا یہ میں نے سیکھا کس مقصد کے لیے تھا کرنا کیا تھا کیا نہیں کرنا تھا بس وہ چلے جا رہا ہوتا روح کیا تھی یہ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے جی جتنا مفتی صاحب نے بتایا اتنی رہنمائی پہ اگر عمل ممکن ہے تو کر تو مزید رہنمائی کے لیے دارال کریں اگر دیکھیں جو جس کا مال ہے اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس پر لازمی کو انتظار کرے پیسے نہ بڑھائے پیسے اضافے لے گا تو سود ہوگا انتظار کرے اس کو اخلاقی طور پر باؤنڈ ठीक ठीक فونٹ کرے تھوڑا بہت فون کرے التجا کرے ریکویسٹ کرے ذرا بات ہے کاروباری زندگی کے کاروباری دنیا کے اندر مٹھاس پیار محبت اعتماد یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں تو امید ہے بہتری آئے اور مطلب جو لیتے ہیں انہیں بھی بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے وقت پہ دیں بلاش بہت مذہبی فریضہ بھی ہے ٹھیک ہے اگلی دیجئے میں تاریخ اطاریک ونیا سے بات کر رہا ہوں میرا اکامک تجارت میں سے سوال ہے کہ مسجد کے اندر جو بلب لگے تھے ان کی روشنی کم تھی لیکن وہ تھے ٹھیک تو ان کی روشنی بڑھانے کے لیے میں نے جو ہے دو نئے بلب لگائے جن کی روشنی کم ہے اور ان کی جو واٹ ہے جیسے وہ واٹ بھی کم ہے تاکہ وہ بجلی کا بل آئے گا وہ بھی سے کم ہوگا تو میرا ایسا کرنا کیسا ہوا آپ کا یہ کرنا تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ جو بلب آپ نے نکالے ہیں وہ کہاں استعمال کریں گے اصل سوال تو یہ ہے نا ٹھیک وہ اصل سوال ہے جو آپ کو کرنا چاہیے ہم اس کا جواب دے چکے ہیں شاید پہلا سوال ہوا اس میں آپ نے کیا ہے تو ان کو بیچے نہیں مسجد کے ہی کسی احاطے کے اندر جو مسالے مسجد ہیں مسجد ہیں ان چیزوں کو استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک ہے اس طرح درست ہوگا میں جو سمجھ سکتا ہوں کروں کہ بلب بالخصوص میں بلب میں کچھ جو ہے نا تبدیلیاں آئی ہیں اگر میں پاکستان کی سینٹرٹی آ گئی ہے یہ چینجنگ اب جو ہے نا لوگ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بل کم آئے گا یوں سستے پڑتے ہیں یوں سستے پڑتے ہیں اس میں یہ بچت ہے تو شاید یہ بہت سورت دیکھیے اتنا ضرور ہے کہ پیلے بلب جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں اب نہیں پائے جاتے ٹھیک ہے شاید ہی کہیں کسی گاؤں دیہات میں کوئی پرانا سٹاک مال رہ گیا ہو موجود ہوں میں ابھی پڑھ رہا تھا جو منی بجٹ آیا کچھ دن پہلے اخبار میں اس کی تفصیل آئی ہوئی تھی تو بلب لانے پہ پابندی لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس لسٹ میں شامل تھا بلب جو ہاں یلو بلب کہ یہ پاکستان میں بلب نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو بلب تو شاید ہی پائے جاتے ہوں تو اب وہ جو چیز اب ٹوب لائٹ ہے اب ٹوب لائٹ پہلے آرامد چیز ہے کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی لائٹ ہے ایل ای ڈی کی اپنی لائٹ ہے دونوں کے الگ الگ فنکشنس ہیں لیکن جو مسجد کا مال ہے وہ استعمال میں آنا چاہیے میں نے में, جو سوال کیا تھا وہ میں یوں بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اب بلب چینج ہوا ہے آج چینج ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بل میرے پاس پیسے ہیں کمیٹی کا میں صدر ہوں یا جو بھی ہوں میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے پتہ ہے وہ بلب مجھے چینج کرنے دس ہزار روپے کے چینج ہوں گے بل اور میرے پاس دس ہزار روپے موجود ہیں تو میں آج ہی چینج کر دوں حالانکہ بلب کی تو بہرحال ایک عمر ہے اور وہ چھ مہینے آٹھ مہینے ایک سال ڈیڑھ سال میں اسے ختم ہو جانا جی ہے جی تو اگر یہی پالیسی اپنا لیں کہ جیسے جیسے وہ فیوز ہوتا رہے ختم ہوتا رہے تو نئے نئے بلب لگاتے رہے ممکن جی سر. ہے سر ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سردار آباد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوٹ فرض کرو پانچ میں ملتا ہے سر سراب سے وہ ہزار میں بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب دو ہزار میں بیچ سکتے ہیں ہزار تو بہت کم رقم ہے ٹھیک اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو مالک ہے جی وہ خود مختار ہے جی وہ اپنی سودے کو جس مرضی قیمت پر بیچ سکتا ہے جبکہ وہ مال ہو شری اعتبار سے اس کا خریدنا بیچنا جائز ہو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بولے اس کا غلط وس بیان نہ کرے وہ بات جو اس میں نہ پائی جاتی ہو وہ اس کی طرف منسوخ نہ کرے قیمت زیادہ رکھ کے بیچنا جائز ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سستا بیچیں گے آپ کا سودا زیادہ بکے گا گاہک زیادہ بنیں گے آپ کے خریدار زیادہ بنیں گے اگر آپ ہول سیل کا کام کرتے ہیں تو وہ ریٹیلر آپ کے پاس بار بار آئیں گے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا بہتر یہ کہ سستا بیچا جائے ٹھیک ہے سستا بیچنے میں فائدہ ہے بلا شبہ ٹھیک ہے جی اگلی کال دیکھیے کم آس لکھ روپیے بنا بنا بند پندرہ لکھ روپیے یا ناج ہے جی سوال تی سمجھ نہیں آیا سی طرح سے گل یہ کے گی ایک بندہ سامنے ہر مطلب ایک آدمی سامنے ٹھیک ہے کوئی بیچ کا مڈل مین نہیں ہے ٹھیک ہے میں میں سننا کیا مڈل مین کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیکار ہے جس طرح ہم نے ابھی مال کا بتایا نا کہ ایک آدمی کا مال ہے اور وہ مال جو ہے وہ جتنے کا چائے جتنے کا چائے بیچ سکتا ہے اسی طریقے سے جو مزدور ہے یا جو ٹھیکار ہے ٹھیک ہے ٹھیکار بھی تو بارگیننگ کا اختیار رکھتا ہے نا ٹھیک ہے وہ ٹھیکار جو ہے وہ یہ کہے کہ میں یہ پندرہ لاکھ کا بناؤں گا اور سامنے والا آن جائے ٹھیک ہے ٹھیکار تو بڑا خوش ہوگا صحیح سامنے والا ریکویسٹ کرے اور دو چار لوگوں سے مشورہ کرے دو چار لوگوں سے پوچھے پتہ چلے گا نہیں یہ کام تو بارہ لاکھ تک میں آرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بارہ لاکھ کی آفر کر دے ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں بارگیننگ کی گنجائش رہتی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اس ٹھیک نے کوئی خیانت کی ہے بد دیانتی کی ہے ہاں اگر وہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ چیز کوئی بارہ لاکھ 15 لاکھ کے بنا نہیں سکتا ٹھیک اور یہ تو میں ہوں جو بنا کے دے رہا ہوں یہ غلط بات ہوگی یہ اس نے جھوٹ بولا اور ایک دھوکے کا پہلو بیرال اس کے اندر آئے گا ٹھیک ہے یہ تھا تصویر کا ایک رخ ٹھیک ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ مسجد کا کام ہے اس سے تصویر کا جو رخ آپ نے بیان کیا اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ठीक ہے؟ ठीक یہ ہوتا ہے میں جو بڑے کام ہوتے ہیں ٹھیک داری کے ہر ٹھیک کے الگ ریٹ ہوتے ہیں صحیح ٹھیک ہے ہر ایک الگ قیمت دے رہا ہوتا ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے بعض اوقات قیمتیں ہوتی ہیں صحیح وہ بہت مختلف کی ریٹ کم ویش ہوتے رہتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ سے دھوکا کر جائے اور وہ کہے کہ میں سستا وہ لے کر آتا ہوں اور یوں ہے رو ہے فلاں ہیں وہ کوئی چیٹنگ کر جائے وہ جدا گانا اعتماد ہے وہ جدا چیز ہے دوسری چیز ہے کہ اگر مسجد کا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو مسجد کے معاملے میں تو لا لامحال آپ کو مارکیٹ ریٹ کو فالو کرنا ضروری ہوگا کہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے خوب جو مسجد انتظامیہ ہے کمیٹی ہے اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ پوری تفتیش کرے اور مسجد کے تعلق سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کافی سالوں کی بات ہے دالختہ میں کچھ کتابت کروانی تھی تو ایک پینٹر آیا نا ٹھیک ہے نے کہا ہے پیسے تو آپ زیادہ بتا رہے ہو مران سا آپ نے کون صاحب نے جیب سے دینے مسجد کا تمال جائے گا ٹھیک ہے میں بڑا حیران ہوا یہ میرے لیے جواب غیر متوقع تھا ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ مسجد کا کام مدرسے کام بہت خوش ہو کے کرتے ہیں اور رعایتی جو ہے وہ معاوضے پر کرتے ہیں تو ممکن ہے بعض لوگ ایسے بولیں گے جی ان کے پاس تو پیسے آ جائیں گے جتنے مرضی مانگ لو <coughs> تو اگر مسجد کمیٹی یا انتظامیہ اس کے اندر کوتا ہی برتے گی اور مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر پرسودا کرے گی اس کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ورنہ تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ جو گنجائش کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ مسجد مدرسے کا کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو جواب ہو گیا جی ایک چیز یہ کہ جیسے آپ نے ریٹ کا بتایا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ہی کام ہے لیکن کرنے والوں کا مزاج اور انداز مختلف ہے ایک کرتا ہے بڑے پیوریفائی طریقے سے کرتا ہے بڑے بیوٹیفائر طریقے سے کرتا ہے تو اس کے پیسے اسی کام کے یعنی جو بظاہر دیکھنے میں وہی کام ہے وہی چار دیواریں بنائی ہیں اس نے وہی دو کھڑکیاں نکلی ہیں وہی ایک دروازہ آیا ہے وہی چھٹ ڈلیے تو وہی کام ایک شخص کر رہا ہے بل فرض ہم لے لیتے ہیں ایک لاکھ روپے کا اور دوسرا شخص کر رہا ہے 1 لاکھ بیس ہزار روپے کا کام کروانے والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک لاکھ روپے میں جو کر رہا ہے اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی اور جو یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے لے رہا ہے تو اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی کچھ نکس ہوتی ہے کچھ پیمائش ہوتی ہے دیکھیں جو آ, کام والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کام والے عام جی, جی. طور پر چلتے پھرتے یا انجانے پن میں سے سودے نہیں کیے جاتے جی, جی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی کام کیا ہے ٹھیک تو زیادہ تر ان کے پہلے کام کو دیکھ کے دوسرے کام کیے جاتے ہیں جی اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد تعمیر ہوئی اب اس کی جو پہلی چھت تھی وہ ایک ٹھیک نے ڈالی دوسری چھت دوسرے ٹھیک نے ڈالی پہلی چھت اتنی بینداز کی ڈالی ہوئی تھی کہ اس کا پلستر کرواتے ہوئے مزدوروں کی جان نکل گئی وہ ٹیڑھی میڑھی باہر اس کے اندر جبکہ جو دوسری چھت ڈلی ہوئی تھی وہ بہت صاف ستھری ڈلی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یوں کاریگر کا فرق ہوتا ہے بالکل تو اس کے اعتبار سے اگر ریٹ کم زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی ٹھیک ہے اب اس معاملے میں دوسرے لوگوں کو تو زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے نا کہ تو سستا کام ہو جاتا مہنگا ہو جاتا جیسے باہر کے افراد بعضوں کا جو اس طرح کی سرائیاں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں قیا سراہیوں کی گنجائش ہے تو کی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ وقفہ معاملہ وقفہ معاملہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن بعض لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا یا بس ان کو اپنے رائے دینی ہوتی مسجد کے معاملات میں تو ہر آدمی آزاد ہے نا مسجد ایک اوپن پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے مسجد کا مسجد کی ٹوٹی تبدیل ہوگی تو دس رائے آئیں گی ٹھیک ہے تو لیکن یہ سوچنا چاہیے رائے دیتے ہوئے کہ ہم بلاوجہ ٹوک مار رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں ٹھیک بعد کا ٹوک مارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آ کے آپ جو نا وہ انٹری دینی دینی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ تجربہ ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلی کال بھی لیتے ہیں اور ایک بات یہاں پر کرتا چلوں آج جو ہمارا سلسلہ ہوئے تو کافی ماشاءاللہ اللہ مسجد سے متعلق ہوا ہے حالانکہ ہمارے سلسلے کا عنوان ہے حکام تجارت تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں تجارت ہو یا مالی معاملات ہوں اس کی مطلب ڈائمنشن کتنی ہے کہ مسجد تک پہنچ گئے اور آج تقریباً پورا سلسلہ اسی پہ ہوا ہے اگلی کال دیجیے سوال ہے حکام تجارت سلسلے میں کہ کچھ کمپیوٹر کے اوپر ایسے سافٹ ویئر ہم استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کریکٹ کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے وہ خریدے جاتے ہیں لیکن ہم خریدے بغیر ہی انہیں استعمال کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہوتا ہے اور ہوتے وہ بہت مہنگے ہیں ہر بندہ اسے خرید بھی نہیں سکتا اور مثلاً اوپریٹنگ سسٹم ہے یا پھر کوئی ٹائپنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس میں ہم ٹائپنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہونا ہے نا کچھ لوگ ان سافٹ ویئر پہ نا کام کر کے نہ تو بیچتے ہیں مثلا فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ کوئی رپورٹ لکھنی ہے تو اس پہ لکھیں گے اب اس رپورٹ کے پیسے دے رہے ہیں لیکن وہ لکھی اس سافٹ ویئر پہ تو یہ اس کی اجرت کا کیا حکم ہوگا جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں اجرت تو حلال ہی رہے گی ٹھیک ہے کہ اگرچہ کہ کوئی سافٹ ویئر آپ نے استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ نے جائز کام کیا ہے تو وہ کام برا جائز رہے گا اب رہ گیا سافٹ ویئر کا معاملہ جی دی. ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں دو طرح کے سافٹ ویئر آتے ہیں ٹھیک کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ جن کے تمام ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں ٹھیک کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہوگا دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہر ملک کا جداگانا معاملہ جیسے کتاب کا معاملہ ہے ٹھیک جتنی کتابیں دوسرے مکتبوں کی عربی کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں دنیا کے کسی وقت میں دنیا کسی ملک میں نہیں چھپ سکتی ٹھیک ہے جیسے عرب کنٹریز ہیں خلیج ممالک ہیں ان ممالک کے اندر آپس میں کوآڈینیشن ہے ٹھیک ہے اور عربی کتابیں زیادہ چھپنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ باہر کیوں چھپتی ہیں ایک تو اس کے جو ریڈر ہیں وہ باہر زیادہ ہیں ٹھیک ہے پاکستان کا عالم بھی پڑتا ہے تو عوام بھی پڑھتی ہے عربی ہے ٹھیک ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ان کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے تمام ممالک ان کے لیے مارکیٹ ہیں ٹھیک ہے اب کسی بھی ملک اگر کوئی کتاب مصر میں چھپی ہے تو وہ کویت پہ نہیں چھپ سکتی وہ امارات میں نہیں چھپ سکتی وہ عمار میں نہیں چھپ سکتی کیونکہ ان ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے قانونی ایک باؤنڈنگ ہے باؤنڈنگ ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی قانونی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی وہ کتاب چھاپ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے وہ ان کی دلا داری بحال ہوتی ہے ٹھیک تو ہر سافٹ ویئر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اس نے لانچ کر دیا اور ہر ہر ملک کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا کاپی رائٹ کا معاملہ قانونی آئے گا نا جی کہ اگر تو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کمپنی کا کوئی معاہدہ نہیں کاپی رائٹ کا جی تو جو معاملہ جو رکاوٹ آنی تھی وہ آنی تھی غیر قانونی ہونا تو غیر قانونی ہونے کا پہلے تو نہیں پایا گیا جب ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کاپی رائٹ کا معاہدہ ہی نہیں ٹھیک ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے پھر وہاں دیکھی جائے گی کیا تفصیل ہے کیا معاہدہ ہے اور اداروں میں تو فالو کیا جاتا ہے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ خرید کر ہی یوز کرتے ہیں اور اس لیے بھی خرید کر یوز کرتے ہیں کہ ان کے کام زیادہ اہم ہوتے ہیں ان کاموں کے مقابلے میں کوئی قیمتیں نہیں ہوتی ان سافٹ ویئرس کی تو وہ اپنے کاموں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے خرید کر یوز کر رہے ہوتا ٹھیک ہے آخری کال دیجئے السلام علیکم وعلیکم, وعلیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پنجاب پاکستان خوشحت بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کپڑے کی دکان بنائی ہے اور میں جب کپڑا پیسے لے آتا ہوں تو ٹکا ٹکٹا نکل جاتا ہے ٹکا کٹا جو نکلتا ہے وہ میں آگے ان کو بتا کر سیل کرنا ضروری ہے یا ویسی سیل کر دوں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ آپ سے معلومات لینی چاہیے مسئلہ تو بہت بڑا ہے جی اس لیے بہت بڑا ہے کہ وہ بیچارا بڑی خوشی خوشی سے کر گیا تھا سوٹ بنانے کے لیے پتا چلا کہ نہ دامن بن سکتا ہے نہ پجامہ بن سکتا ہے درجی نے بھی واپس کر دیا تو ویسے بھی مارکیٹ میں پھٹے ہوئے کپڑے کی قیمت اور ہوتی ہے اور جو صحیح ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے تو کپڑے کا پھٹا ہونا عیب ہے اور دکاندار پر عیب ظاہر کرنا شرن واجب ہے سوائے یہ کہ دکاندار یہ کہے کہ بھائی جیسا بھی ہے دیکھ لو اس کی ہر عیب سے میں بری ہوں ٹھیک ہے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کو لے کر جائیے گا थीक थीक تو جائز ہوگا ورنہ عیب بتانا آپ پر واجب ہے اور کسٹمر واپس کرنے آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب ہوا اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ان شاء اللہ حزب معمول یہ سلسلہ کل دوپہر کو کل دن میں آپ ایک بجے مقرر دیکھ سکتے ہیں آ, اس کو نشر مقرر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور پرسوں شب رات تین بجے ان شاء اللہ سیکنڈ ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مدری چینل کا جو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لائیو پیج ہے اس پہ بھی یہ سلسلے ہمارے مدنی چینل کے جو لائیو سلسلے ہیں شیئر ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آ, اللہ رب العزت ہم علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تھا فرمائے سلدو الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی عمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم